صلی اللہ رسلیل کریم آدمی عموماً عقل میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا ہے اور آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ اکل میری تو بہت زیادہ ہے اور روزی کے لحاظ سے مجھے کم روزی دی ہوئی ہے اسے میرے آگ کے مطابق نہیں مارے یہ لڑکے لڑکے جو اتنے خیالات ہمارے بڑا مضبوط موقع ہے بڑی مضبوط بہت طاقت ہے اور ایسے آدمی کو جو ہے تو اپنی ساری خوبیاں خوبیاں نظر آتی ہیں ٹوں اب نظر آتے ہیں وہ کہتے معاشرے میں خرابی ہے ساری خرابی معاشرے میں ہو گئی ہے لوگوں میں خرابی ہے معاشرے میں خرابی ہے وہ ہے قسم کی معرومی کی لامتیں ہوتی ہیں آدمی کا جذبہ ہے جو میں چاہوں وہ وجود میں آئے وہ ایسے ہی ہو کوئی میری مرضی کے خلاف بات نہ ہو کوئی ناگواری نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو تو حقیقت انسان جو کوئی جنت میں پیش آنے والا ہے وہ دنیا میں چاہتا ہے یہ چاہتا ہے ہمیشہ جوانی ہو بڑھاپا نہ ہو وہ نہیں سکتا چاہتا ہے ہمیشہ صحت ہو بیماری نہ ہو نہیں سکتا۔ چاہتا ہے ہمیشہ خوشی ہوگا ہم نہ ہو, ہو نہیں سکتا جہاں گز کے پاس کن فیملی اختیار ہو جو چاہے سوچائے وہ اللہ تعالی کو جنرت بتایا کہ جنت میں ہمیشہ جوان ہوگا بوڑھا نہیں ہوگا ہمیشہ خوش ہوگا غمگین نہیں ہوگا ہمیشہ صحت مند ہوگا بیمار نہیں ہوگا پلگوں پیا ماتی پیاگوں پیا ماں لگوں پیا ماتی لگوں فیا ماتدہ وہاں جو ہے جی کا چاہ ملے گا منہ کا مانگا ملے گا تشتہ نفزم ڈاکٹر صاحب نہیں آئے ہوئے کہ تشتہ کی دو تفصیلیں دوسری تفسیروں سے وَلَكُمْ ماتد دوون. جی کا چاہ ملے گا منہ کا مانگا ملے گا ایک تفسیر اس کی ہے کہ وہاں کی وہ نعمتوں کی ہوگی کہ آپ ان کو استعمال کریں تو یہ نہیں جنت کے سالات انسان دنیا میں کرنا چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جنت جردن مردن کہ جنت والے جو ہے وہ ایسے ہوں گے کہ بال ان کے پاس سر بالوں کے بالوں کے علاوہ باقی بدن کے کسی ایسے پر بال نہیں ہوں گے تو ڈاڑی مونڈ مونڈ کے آدمی جائیں جانور کے آدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے شاہ جی سے <laughs> ڈاڑی منڈے بےچارے تو بدرنما ہی لگتے ہیں اچھے بھی لگتے ماشاءاللہ نظر بد سے محفوظ ہمارے دوا جی کو دیکھے تو کیسے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نظر بد سے Oh, کہ اہل جدو ہو گئے سر کے بالوں کے نام باغی بدل کے کسی جگہ پر بال لی ہوں گے چاہے وہ دنیا کو اثر کرنا چاہتا ہے تو جب تک عمر ہو جلد سے بک رہی ہو اور چہرہ بھرا ہوا ہو تو کچھ کشش ہو جاتی ہے بالوں پہ ٹھانے میں اور تو ایسے مضمون ذہن میں آ گیا جنت کے حالات اس. میں جد پہ احساس کیا دنیا میں آدمی کہتے کہ کھائے خوب ایسی کہ ہمارے میاں بشیر صاحب ہوتے تھے میں نے بشیر صاحب میں میں سنایا کہا جی ہمارے گاؤں زیادہ کاکاج تھے اوپر کوئی پہاڑوں میں کوئی شادی ہوئی تو ایک آدمی شادی میں شاملہ نکلے گیا کی تو پلاؤ کھایا بہت مزہ ہے مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں پلاؤ پکانا کسی کو نہیں آتا تھا پلاؤ پکانے کا رواج نہیں تھا شادیوں میں اس کرتے تھے کلاقے کے چاول جانور ذبح کیا گوشت اس کو ابالا اس کا جو شورہ بنا اس میں ہلدی ڈالی نمک مرچ مسالہ ڈال کے گوشت اس میں وہ چاول اس میں ڈال ڈالتے ابالے ہوئے اس کو کہتے تھے تاریخ سناسی میں ہم, ہم ہندوستان گئے تو اس میں سہارنپور میں تاریخ ہے مجھے تو مجھے یاد آئی گاؤں کی تاری یاد یہ گھی وغیرہ اس میں ڈالتے تھے وہ جو جانور کی چربی ہوتی تھی وہی اس میں کام کرتے پلاؤ کھایا جس نے بڑا مزہ آیا دیتا. پہلی دفعہ پلاؤ کھایا دیتا دیتا. اتنا کھا لیا کہ خوب کھایا کہ اس نے کہا یہاں اگر مجھے گھر کے لیے سامنے جانے کے لیے دے دیں اور اس کو ایک خوان اس کو دیا. اس سر پر رکھا ہوا تھا لیکن یوں چلتا رہا سیکھا اس کو نہیں کھاتا رہا ہے اسے آگے ایسے علاقے پہنچا جہاں پانی بالکل نہیں تھا وہاں لگی پیاس آپ جو پیاس لگی آدمی کی عمر بھی پچاس سال سے اوپر ہو اس کو پتہ بھی نہ ہو دل کا مریض کھانا اتنا کھا دیا ہو کہ ڈینٹر خون جو ہے وہ چلا گیا میدے کی طرف آزم کے ہے اور پیاس بھی لگتی ہے سی خوب زور سے زور کیا اور پانی پینے کو نو تو بس وہاں ہارٹ اٹیک ہوا راجنگ گھر کا گیا میرا صاحب کہا کرتا تھا تو اس کا نام شہید پلاؤ رکھا ہوا تھا پلاؤ کیا تھا شہید ہو گیا تلاؤ پر جان دے دی اس نے شہید پلاؤ کیا مضمون گھر کر رہے تھے یہ یہ تلاؤ کی بات کہاں سے آگے ہاں وہ جنت کے ساتھ اس کے ساتھ جنت کے ساتھ جوڑ کر میں نے بیان کرنا تھا آدمی کو کھانے میں مزہ آیا آدمی کہتے اور کھاؤں اور کھاؤں اب کھا نہیں سکتا بیچارہ اور کھائے تو جان نہیں پڑتی اس کو ہاں جی وہ جد کے بارے میں ہے کہ جرت میں جب آدمی کھائے گا تو جتنا کھائے سیر نہیں ہوگا کھاتا ہی جائے کھاتا ہی جائے کوئی کھا رہے رکنے کا کہ مجبوری نہیں ہے وہاں اڑتا وہ پرندہ ہوگا آدمی کہے گا کہ اس کا کباب وہ بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا کھانے کے بعد ہڈیوں کو پھینکے گا اس پر گوشت چمڑا پر آ کر تھر اڑ جائے گا فرولا لطیفہ آتے ہیں کہانی والی <laughs> ایسی تھی کہ ایک بادشاہ مجھے کہانی سناؤ کہانی بہت لمبی ہو تو جب کہانی ختم ہو جاتی تھی آدمی کی پڑائی ہو جاتی تھی کہانی جتنی لمبی ہوتی تھا نام ہوگا ایک آدمی جائے تو کے. اے اس نے کہا وہ بادشاہ جب آئی کہتا کہ یہ ہوا تو کہتا پھر کہ پھر وہ ایک گھنٹے تک آدھی اس نے تو پھر ختم ہو گیا اس کی بات کیا ہے خیر سے جی اس کا اس کو بیٹھے کروں گی اس کے بعد چلا گیا تو اس نے کہا شروع کر اپنی کانسی کا بادشاہ سلامت ایک علاقے میں میں گیا اور فصل پکی ہوئی تھی مطمائی جا رہی تھی جگہ جگہ گرم کے دانے بکھرے ہوئے تھے اور ایسی فصل پڑی ہوئی تھی اور چڑیوں کا غال آیا اور وہ دانے کھا رہا ہے اور بس دانے کھا رہے ختم نہیں ہوئی ابھی کہاں ختم ہوئی ہے اور میں چار کے ساتھ چھڑا ہوں کہ واعدے کے مطابق تو گاڑی سن اور روکے تو چڑیا تو ختم دی ہوئی ابھی اتنی لمبی کہانی آئی تو لمبا کیسا چل رہا ہے تو کہتے ہیں پھر وہ صورت ہے اس کو معاوضہ دے کر ہماری جال چھوڑو اور جال چھوٹ جی اس میں جان نہیں چھوٹ رہی تھی تو بدلا آدمی کہتا ہے کہ جنت کھایا مزا ختم نہ ہو کھاتا چلا یہ جنت نہ ہو تک میں چھوڑا پھر کھائیں گے سیر ہونے پر بھوک کے مارے کھانا نہیں کھائے گا اور سیر ہونے کی وجہ سے کھانا بند نہیں کرے گا یہ <تصفح> <تصفح> جذبہ انسان کہ بھوک نہ لگے تو بھوک نہیں لگے گی بھوک نہیں ہے مخلوق ہے لگی انسان پر لی گئی بھوک نہیں ہوگی اور کھا کر راج میں کہتے سیر نہ ہو وہ بھی نہیں ہوگا شر ہوئے تو آم جنتی کیوں ہوں گی ناگیر صاحب ڈاکٹر سیاد صاحب بےچارے جو شادی کے مانے مر گئے نہیں ہو رہی ہے کتنا منصوبہ بندے کرتے کرتے آخر میں منصوبہ لیک ہو کر سب چیز چلپٹ جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ستر ہوئے تو آم جنتی کی ہوں گی جو آخر میں دودھ سے نکال کر جنرل کو جائے گا دل میں ڈالا جائے گا اچھا ہے ہیں ہوئی ہوئی ہیں بارہ مرغیاں تھے ہماری وہ کتا کھا گیا میں رہتے بندوبست نہیں کرتے آٹھ مرغی ہماری کھا گئے چار نہیں کھائی چار مارکی ہیں وجہ اس کی کیا ہوئی سوچا پتا ہوگا مسئلہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک مرغہ تھا ہمارا جو آدمیوں پر حملہ کرتا تھا تو میں بڑا بیچ میں وہ فن خان گھر میں بنے ہوئے تھے میں کہتا مجھ پر حملہ نہیں کرتا مجھ پر حملہ نہیں کرتا ہے, نہیں کرتا ہے. سو شاید میں اس کے پاس سے بے خیالی سے گزرتا تھا نا اس کی طرف نہیں کرتا تھا تو معاف کیا ہوا تھا اب بیٹھ گیا مجھ پر حملہ کیا پیچھے سے پیر کو بھی زخمی کیا اس نے کپڑے بھی ناپاک کیے اس دن مجھے پتا چلا کہ واقعی حملہ کرتا ہے تو مجھے خیال ہوا کہ چھوٹے بچے بچ نے خدا میں خاصا کیا کسی کا نکال نکالنے کسی کا تو ہے اس کو اتنے خیالی مرغیاں لے کر آیا تو گھر والوں نے وہ اس کو بدل کر کوئی دوسری چیز لی کوئی اور بدل کر مرغیاں ایسا لی کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ بے جو ہے یہ بے فاسد, فاسد ہوئی ہے بے درستی میں کیونکہ خرید و فروخت تو یہ نہیں کیا ہر طریقے سے خرید خریدنا ہیں بے کے طریقے ہیں بے فاصد ہے بے باطل ہے بے باطل ہے بے فاصد ہے بے شرم ہے بے صحیح ہے اتنے مسائل ہیں پتہ نہیں بے اشراک ہے بہت مشکل مسائل بے اشراک ہیں کتابوں میں اور بھی وہ بھی آپ کو سنا دوں گا آج ہمارے وہ بزرگ نہیں ایک بزرگ تو والے بزرگ ہیں نسیم صاحب بھی تبلیغ والے بزرگ ہیں میرا بھی تبلیغ بارے بزرگ ہیں ان کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جماعتوں میں جب میں جا تھا باقاعدگی کے ساتھ ابھی بھی کرنے کے جماعتوں میں جاتا ہے پورا کرتا تھا تو اس میں کتنے احمد ڈاکٹر فریض صاحب تو بڑے بزرگ ادھر بیٹھے تبلیغ والے یاد ہی نہیں آیا کتنے امال کرنے تھے? دعوت تعلیم ذکر عبادت خدمت اور تعلیم کے جو ہے چار شوبے ہیں کتاب کا پڑھنا چھ باتوں کا مذاکر کرنا اصولوں کا مذاکر کرنا ہو چوسی بات میں ڈاکٹر صحیح صاحب کو پریشان کرنا چاہتا ہوں آپ بولے گئے بیچ میں کہ وایو میرے کو پتہ چلتا کہ ساری ہوں وایو میں چوسی بات بھول گیا ہر چیزوں میں چار چار ہیں نا تو تعلیم کے چار یہ کتابوں کا پڑھنا تجویز اصولوں کا مذاکرہ ہو چھ باتوں کا مذاکرہ اصولوں کا مذاکرہ جو ہے یہ ریاض رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو ہے اس سے بہت وسط ہے یہاں تک انفرادی مذاکرہ میں آپ آدمی کی استدعت دیکھ کر اس کو مشکل سے مشکل سے پیچیدہ سے پیچیدہ باتیں پوچھ کر سکھا سکتے ہیں اشار و موز کے سکھا سکتے ہیں تو اس میں ایسا ہوا کہ عاجی صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں تھے دکاندار تھے نے کہا کاجی صاحب کتنا ہوگا بیس سال جماعت میں ہو گئے میں نے کہا برکوں کا سفر کیا برکوں کا سفر بھی کیا ہے کرتے کیا ہو کہ میں دکاندار ہوں کہا آجی صاحب بے باتل فاسد کسے کہتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے کبھی نہیں چنا اچھا جی اگر آپ کو بے باطل فاسد کے مسائل نہ آتے ہوں تو آپ کا تو دکاندار ہی لال نہیں میں راوڑ میں یہ بات, بات, بات کہی کہ حال تو ہمارے تاریخ کا یہ ہے کہ اتنی موٹی بات جو فرض واجب کے درجے میں ہے آدمی کے میں سیکھنا اس کو کرنا عمل کرنا اس کا پتہ تک نہیں ہے اور ادھر جذبہ یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ علما مشائق بیت کرنے والے مشائق اور ہدایاں پڑھانے والے اور حدیث کا دورہ کرنے والے علماء یہ تو جس تک ہماری پرواز شروع ہوتی وہاں ختم ہو گئے ہیں ہم تو غریب والوں کی پرواز ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی پرواز پیروں کی اور مولویوں کی اور سب کی پرواز جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے قدم شروع ہوتے ہیں بزرگوں نے بار ٹھیک کہی ہوئی ہے کہ جہاں ساری محنت ختم ہوتی ہے وہاں سے امجیال ہے مسئلہ کی محنت شروع ہوتی ہے دیکھو میری محنت تو نہیں ہے نا میں سمجھتا ہوں میری شروع ہوتی ہے تو ایسی بات تو وہ تو حضر الگ محنت شروع ہوتی ہے عیسل اسلام شروع ہوتی ہے مسلسل کیوں کہ اپنے زیادہ سے کامل ہے میں اس کو لے لیتا ہوں اس بھی ہم ایک جگہ گشت کر رہے تھے تو ایک آدمی سے بات کرنے کے خوب ٹاٹا خوب جھاڑ پلائی اس نے جار میں تعجت کرے خوب سنائی اس نے باتیں تو وہ کہ ہاتھ نہیں دیتا تو معاف کرے سے بھی دم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا اور امام شیخ کو اپنے کو چھونے کو نہیں دیتا ایسی ہی آج بہتر بات آ گئی صاحب صاحب ساتھی بیٹھ لیا بال سا جی ساچی پھر کھا کرتے ہیں ڈیر سخ مخالت دعوت دا کا ساتھ مخالف تھے مابا جمس میں جرازی اور سر بندی ضرور سب اڑیا نہیں مخالفات کو منگوانا ایک ہر ایک آدمی کو اپنے ذوق کا کمی کا احساس ہونا چاہیے اگر اس کو معلومات نہیں ہوں گی اس کی تو کیسے درست کرے گا اور فرض بات بات درست ہوں نہ کیوں رہی ہو تو الگ تو الگ کیسے پیدا ہوگا بس مضبون کیسے یاد آ گیا تھا ہاں برقع والی بات سب کو یاد برقعی بات وہ شک ہوا کہ انہوں نے بے جو ہے وہ بے حفاظت کر لیے مسئلے کی تفصیلی بنی تھی کیونکہ یہ مسئلہ اس جگہ اس بے کو کرنا ہو ہمارا تو مبلک ایلن سارا بجتی زبر کا ہے اس میں پولیس تو میں سمجھا ہوا نہیں ہوں اور اتنا موقع نہیں ملا کہ ہمیں کہ اس کو سیکھتے تفسیر سے وہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے ہم مسئلے کی تو الطاف کو میں مفتی کے پاس بھیج کر مسئلہ پوچھوا لیتا ہوں تو ہمارے لیے آسانی ہوتی نہیں کہ یا الدا پس نے بحفاظت کر لی اور اس کو تو اصل مسئلے کا سلکہ کرنا چاہیے پر رہے تو اور حضرت ہو بحفاظت اس کی کتے نے کر لی بس خیر پر اس کے بعد نہیں آیا باقی کے پیچھے میں ساتھ ہماری ماں ہے سارا سستا سو تھا تھا دعا میں کڑے گا تو پورا تو اس کا قصہ پورا ہو گیا نا تو بس مکمل ہو گیا تو اب, آب خریدتے ہیں اس کا ایک برچ خریدتے ہیں ساری خریدتے ہیں کھیت پہ کھڑی ہونے کا تفصیلات ہیں اتنی آسان بات نہیں ہے پھل خریدتے ہیں اس کے پھول پھولوں میں پھل خریدتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے کہ جب پھل خریدتے ہیں تو ایک مہینہ وہاں کھڑا رہے اس کا کیا مسئلہ ہے تو اگر بلا ذخری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے پاکستان کے بازار کے آم نہیں کھائے کیونکہ پھولوں کی باہر بکتی ہے اور وہ کیے بے باتل بے فاصل کا تو یہ ہے کہ فساد دور ہو جائے تو درست ہو جاتی ہے باطل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سرے سے خریدنے والا مالک نہیں پیسے خریدنے والا چیز کا مالک نہیں ہوا بیچنے والا پیسے کا مالک نہیں ہوا اب یہ فاصل چیز جہاں تک بیچی جائے گی بے باطل یہ بے باطل آخر تک بے باطل چلتی ہے کہ پاکستان کے عام جو ہیں یہ بھار بیکتی ہے پھول بیگتے ہیں جبکہ عام وجود میں نہیں آیا ہوا تھا کیوں کہ ایک مریض نے ان کے مریض نے ان کے آنے سے پہلے شہری اصولوں کے مطابق ایک باغ خرید کر ان کے لیے اس کے عام لے کر گیا جی؟ یہ مریض بڑا جی؟ تو تو وہ جی کہ یہ آم جو بادل کے ہے ہم کیسے خریدے تو مرغوں کی بات درمیان میں کیسے آئی تھی وہ ہمارے مرغے کی بارہ شادی تھی نا میں نے کہا میں نے کہا کہ یہ حال ہے کہ او سوکڑا شیوے گھر سے سوکڑا جلے جلے جلے جلائے رہے ہوئی شادی کے ارمان میں ایک دفعہ نے کہا کہ یہ لڑکے لڑکے یہ جمع ہوتے ہیں یہ کیا کرتے رہتے ہیں یہ تو بڑا نظارہ ہوتے ہیں آپ کو میں دکھا دوں گا انہیں کاش دکھا دو تو لڑکے لڑکے جمع تھے رات کو ان کی مدد لگی ہوئی تھی تو چھپ کر بادشاہ وزیر کو لے گیا لڑکے جو ہے کہتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی فلانی جو ہے شہزادی ہو ایسی ایس سی ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے میں نے اسٹار دیکھا تھا تو کاش ہمیں مل جائے کوئی وزیر صاحب کی بیوی پر تبصرہ تبصرے کو بڑا اس کا آپ نے اس نے کہا کہ اس کو ابھی سب بڑا تو خیر بادشاہ کا وزیر کی بات نہیں ہے سبھی لوگ ہوتے ہیں اس بات میں کیا ہے تو اس نے اس کو کو پھر لے جاتے جب لے جا سکا ایسے شغل میلہ لگائے ہوئے انہوں نے چھوڑ اس بات کو کچھ کر سکنے والے نہیں ہیں ایسے شغل میلہ لگائے ہوئے اور کچھ کر سکنے والے نہیں یہ <Morris Journal> اس سے ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا شرارتی لڑکی کے روپ میں انٹرنیٹ کا تعلق بنا لیتا ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے تو کوئی مال روڈ کے سنسانہ لگا مسئلہ بتا جی دیا کہ رات کو دس بجے وہاں پر آئے اور وہاں پر جو تو میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا اور اس کے پاس کوئی چائے کی کیفی وغیرہ اس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دس بجے کھڑا ہے سڑک پر اوپریٹ کر رہا ہے سڑک دس بج گئے گیارہ بج گئے ساڑھے گیارہ بج گئے جی بارہ بج گئے اور اس پر یہ بچوں کے عجیب جذبات ہوتے ہیں یہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا شعبہ نفسیات اس میں اکثر بعض اوقات ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو پچیس سیٹینکیاں کہتی ہیں بعض اوقات کیا لڑکا ہوتا ہے بیچ میں وہ پھر رہا ہوتا ہے جی ماقوص تو ماقوب اختوں کی ماقوسی تو ایک اسٹوڈینٹ نمبر نہ جو کہ ان کو تصوب سے سیکھنا پڑتی ہے نفسیات من پر بانس اٹھتی ہے تو یہ بعض اوقات دلچسپی کے لیے سیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے آتی تو لڑکیاں آتی رہتی ہیں ان کی وہ پروفیسر بعض بھی آتی ہیں لڑکیاں بھی ہیں پوچھنے کے لیے تو وہ ایک دفعہ ان کی کوئی بڑی شورش والی لڑکی تھا نا و صورت میں تو قابل بہت تھی وہ کابل بہت سالے بھی لڑکی تھی بھی بہت تھی حضر و فلّہ کے شاید سالے آدمی کے چہرے میں کشش ہوتی ہے پاسل پاجل میں کشش نہیں ہوتی وہ اگر کچھ وہ رنگ روز کو مل کر کشش پیدا بھی کر لے ہو تو پوچھنے کے لیے آ جاتی ہے مزہ خبر نہیں جتنی دیر بیٹھی تو ہمارے ذہن پر بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر بوجھ پر بوجھ اور بیمار ہوں میں بوجھ تیزابی سے بھر جاتے ہیں بات جب سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہاں اس میں ایسا ہوا ایک لڑکی ایک, لڑک, ایک دوسری لڑکی آتی تھی وہ پوچھنے کے لیے تو ایسے آئی رو رہی رو رہی تو کیا بات ہے ان سر میرا جو ہے امریکہ میں ایک لڑکے کے ساتھ انٹرنیٹ کی دوستی ہو گئی ہے اور اس طرح ہے کہ وہ اس کا حادثہ ہوئے حادثے میں اس کو دماغی حادثہ ہوا ہے اس میں بیمار معذور ہوئے ہوئے اور اس کے خاندان میں سے کوئی اس کو رشتہ نہیں دیتا ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں صبح گھر کے کسی خان کی بیٹھی ساڑھے چاہے داد آدمی کی اس نے انٹرنیٹ پر بس دکھیا انسانی کی خدمت کا جذبہ اس میں وہ ہو. ہی ہوئی ہی. تو ہم کو کچھ باتیں ہماری طرح جو پیورت ہے ہمارے کیا ہے موٹی موٹی جن کی بات کرنا موٹی موٹی اضلاع کی بات ہمیں آتی ہے اتنا کوئی کا اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے میں کہ جو خوشخیب مریض ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کو تو توار شمالہ نظر آ رہا ہے وہ جو ہے تو آر شکرسی کو دیکھ رہا ہے تو میں نے ایسے اپنے اوپر جھوٹا پراغبہ تاریخ کیا میں نے کہا وہ آپ کی تقدیر میں نہیں کہ ابھی ہے بارہ صبح سرد کے ایک ٹیڈ پر کی بیٹی ہے یہ اس کو تو اتنا پاگل باپ تھوڑا ہی ہوگا کہ امریکہ میں دماغی معذور کو اس کو بلا کر دے تو بڑی روئی کیونکہ اس نے کہا اس کو یہ بس سے بات سلی ہوگی کہ تقدیر میں نہیں ہے بس ہمیں کیا کر سکتا چلے گی پھر دوسرے دن پھر آ گئی پھر رو رہی ہے رو رہی تو یہ تو اس نے مان لیا تھا تقدیر میں جب نہیں ہے بس اب حضرت صاحب نے کہہ دیا تقدیر میں ہے تو میں کیا کروں تو میں نے کہا جی کیا بات ہے اس نے کہا سر بس میں ٹھیک ہے میری شادی تو اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے لیکن میں آپ کے پاس اس پاس کے لیے آئی ہوں کہ اس کو شفا ہونی چاہیے تو شفا کا میرے پاس کہ میں اس چار شپا شپا تو خیر کیا کریں بہت آدمی کی منگ ہے میں نے کہا ان شاء اللہ فکر نہ کریں ان اس کی شفا کی تو کریں گے کریں گے کہا ٹھیک ہے جی بس اس کو خوشی ہو گئی چلے گئے تو اللہ کی شوہر یہ ان کے معصوم جذبات عجیب ہو رہی ہمارا تجربہ ہے نا اور بلکہ یہ آپ کو میں عجیب تجربہ اپنا بتاؤں ہمارے پاس میڈیکل کالج میں لڑکے لڑکی داخل ہوتے ہیں تو ماشاء وہ ایک سترہ اٹھارہ سال کی عمر ہوتی ہے اس کا خون تازہ تازہ تازہ ساری سے تر و تازہ ہوتی ہیں چہرے کے چمک رہے ہوتے ہیں اور ڈوبا باز خراب اور سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے اور جب پانچ چھ مہینے گزرتے ہیں نا تو شکارا ہوتا ہے تو جب شکار ہو جائے تو اس کی رنگت بدل جاتی ہے نیند کم ہو جاتی ہے کھانا کم ہو جاتا ہے تو اس کی سارا رنگ اور کم ہو جاتا ہے تو میں ان سے کہا کرتا ہوں تو دیکھو رشا تاج ہوتی ہوتا سیر ناشتہ ہے تیرے دل میں ہو تجربہ کہتے اور سلوک جو ہوتے ہیں تو ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو کور کر کے جلدی نتیجہ نکالنے کے مشورہ ہوتے ہیں تجربہ اللہ والے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اللہ کے ہم تو نہیں ہیں بلکہ آپ کو میں اپنا ایک عجیب کشپ سنا <تصفح> میں کا وارڈن تھا میں گیا حسل خانے میں اندر گیا وضو کرنے کے لیے باہر نکلا میں نے ہمیشہ طریقے میں نے دروازے پر روکنے کی پابندی نہیں لگائیے تالا بھی نہیں تھا تو میں چل سکے گوڑ گوڑے چیزیں جو پیرو پکیروں کے شکرانے سے موتی تھی اور لڑکے کہہ رہے تھے کہ بس لڑکے گھوڑا مڈاخ لیا جسے جی غلام گھوڑا مڈاخلا جس جی نے جی. تو دوبارہ کھول کے جی اس کو پسند چیز کھا لیتی لے جی چلے گئے چلنا جی. بند کر دیا میں اس کھانے میں ہوں میں باہر نکلا تو ایک بیٹھا ہوا آدمی کرسی پر اس نے دیکھا میں نے کہا لا کالج میں داخلہ ہوا ہے آج تک کی سیٹ لینے کے لیے آئے ہوئے ہو سکتا میں اس بات سے بولا ہی نہیں اس نے کہا لا کالج میں داخلہ تمہارا ہوا ہے آج تک کی سیٹ کے لیے آئے ہوئے ہو یہ جو کارج یو پی ایس کا اشرخ بالا ہونا ٹیچر نہیں آپ امک سائڈ کا کیا نام ہے بھائی اب کئی وکیل ہوتے ہیں اسے لا کبھی وہ تو یہ وہ تھا آز دیکھ اب بجے بجے کیا تھی؟ میں جب نکلا دیکھا عمر اس کی داخل داخلے کا تھا ریونیو کی کے داخلے ختم ہو گئے تھا لا کرے کا داخلہ باقی تھا اور میرے پاس نو مرنے کس جانا ہے سیٹ کے جانا ہے دو باتیں تھیں سورت کے ساتھ فیصلہ کر کے سب اللہ بلکہ اس بات کا ایک برا اثر ہوا کہ جو لوگ مجلس پہ آنے کی یا دین کی بات پوچھنے کے لیے آنے کے لیے آتے تھے وہ کہتے تھے آنے سے بس آر سے پڑھتا وہ تھے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر اوبکر زیالوجی میں پی ایچ ڈی تھے فقیر کے ساتھ ان کا تعلق ہو رہا تھا اپنے جوانی کے وقت میں بڑے عجیب و غریب انہوں اشیف بتایا تھا خاص قسم کی چائے پسند تھی میں جب جاتا تھا تو وہ چائے کی پہلی پوائنٹ میں آگے رکھتے تھے کہ جب تم چلے تو مجھے نظر آ گیا میں نے کہا کہ فلانا آ رہا اس کو چائے بناؤ تو کہتے کہ کوئی ہندو آیا اپنے کسی مسئلے کے لیے تو اس نے کچھ جو بات کہی تو آگے سے کچھ ہوشتے کرنے لگا ہوشتے کرنے کو ہندو تو حضرت صاحب جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ دفع ہو جاؤ شادی تمہاری گڑبڑ پڑی ہوئی ہے اور اس کو چھپا کر ڈالے ہوئے ہے رامی بچہ جنا ہوا اس نے بچے کو چھپا دیا اب دیکھا میں کھا جاؤں کھا باپ یہ ایسے پرواہ ہوتی ہے اللہ اللہ اسی بکری کا وکر صاحب نے کہا کہ اس نے کہا کہ اور بکر عجیب بات ہے لڑکے لڑکیاں تیرے ساتھ ہیں اور پہاڑوں میں پھر رہا ہے اور ہڑیاں رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ پی جی کر کے آیا پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر کا اور ان کا جلن کے جو یہ ہیں نالے اور یہ زمینیں اور یہ اس کو پہاڑیاں تو نہیں ہیں پہاڑیاں قسم کی چھوٹی چھوٹی نالے درمیان میں انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے تو یہ کوئی چالیس پچاس ہزار سال پہلے ہاتھوں کا یہ بہت بڑا مرکز رہی ہے تو ہاتھی مر کر ان کی ہڈیاں فاصل بنتی ہیں فاصل کیسے کہتے ہیں کوئی زورہ سے بتایا بتائے جب کوئی جانور کوئی جانور یا کوئی پلانٹ جب مر کر گرتا ہے نا تو زمین اس کے اوپر مٹی جب آ جاتی ہے تو اس کے زرے جو ہیں بدن کے وہ ذروں کے ساتھ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں مگر پتھروں کی ریت کے درمیان آیا تو رہت کے زرے اندر جاتے جاتے جاتے پتھر کا جانور بن جائے گا گوش ختم ہو جائے گا یہ کوئی اصول ہے سائنس کا زراعت کا آپس میں یہ کھیوڑا کی نمک کی کان ڈھائی ہزار سال پرانی ہے نا ہزار ہے یہ قبل مسیحی ہے یہ تین ہزار سال کی ہوگی اس میں مرہ مرہ پورا پورا گدا نمک کا نکلا ہے آپ نا مطلب وہی چیز کے آغاز ہے اب ادرتی تناؤ ہوتی ہے نا تو اس کو سکشم کر کے کھینچتی ہے بہار کے محاورا ہے پارسی گنج بنیاد پر ہے اس کا نمک نکلتا تھا کشتیوں میں ڈالا جاتا تھا پھر سمندر کو پہنچتا تھا باقی مالک ہو جاتا تھا نمک کا اتنا ہی اس کی پرانی تعریف ہے تبلیور اعتراض ناراض ہوئے تھے میری بات سے نا ان کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کیا تم میں وہ درمیان میں سے ہی ہے کھیوڑا میں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو وہاں کھیوڑا میں پانی نہیں ہے پانی مشکوں میں لا کر ڈالتے ہیں ٹینکی میں کوزے میں لے کر اس سے وزو استنجا کرنا پڑتا ہے بڑی تکلیف اس لیے ختم ہو جائے جب پانی کو تالا لگا کر رکھنا ہوتا ہے سے بڑی مزدار لوگ بڑی صاف ستھری تو اس میں جماعت وغیرہ بیٹھی میرا نکال جی ایک ریٹائرڈ پرنسپل صاحب بھی یہاں پر ہیں اس میں ان سے ملنے کے لیے میں کیا انہوں نے دیکھا کہ جماعت والے آئے ہیں ان کو یہ کہاں سے آگے نہ جو تو آدمی کے چہرے پر آتی ہے خیر میں نے اپنا تعارف کرایا ان سے تعارف کیا تو ذرا خوشی ہوگی کہ ہمارے اپنے وہ میک میکاج بھی ہیں پھر نے محکمے کا جی آپ آگے چلا اچھا ہو کہ آپ آ گئے ہم نے تو جہاں مشورہ کیا تھا جماعتوں کا داخلہ بند کرنے کا مسجد میں جی تھا ہم نے کہا جی آتے ہیں مسجد سے گلی کر لیتے ہیں وزو کی جگہ گلی کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک جگہ رکھا جائے ایسے گدہ رکھا جائے وہاں رکھ لیتے ہیں سارا نام والا خراب کر دیتے ہیں پانی کے یہاں تکلیف ہوتی ہے بس. میں نے کہا, جی کہا اللہ کی شان ساری قوم تو آپ کی طرح پرنسپل نہیں ہے نا جی ہماری ساری قوم تو پرنسپل نہیں ہے نا جی کہ بیس گریڈ کا افسر ہوں پڑھ کے ہوں ایک نسلی کا ہو تو بےچارے مزدور کسان ٹوٹے پھوٹے ہاں یہ سارے لوگ ہیں اب سچ بات ہے ہماری خامیاں ہماری لوگوں ہیں ہماری افسر ہیں اگر یہ ریا عوام نہ ہو تو آپ اپنی کرے پتھروں پر اپنی کر سکتے ہیں تو سارے ہمارے یہی قوم ہے یہ ہمارے عوام ہے یہ لوگ ہیں ہم نے کو تاج برداشت کرنے والا شاپ بڑے خوش ہو گئے بیان سننے کے لیے تو خیر یہ تو لفاظی ہے لیکن وہ ہمارے اچھی باتیں بیان کر کے فالو ہو جاتے ہیں ہمارا بزرگوں نے جادو سکھایا ہے جی کس وقت آدمی وہ کس چیز پہ گھیرتے ہیں کس کو کس پہ گھیرتے ہیں دنیا جہان کے ڈرامے ہمیں آتے ہیں جس صرف میں پہلے معاف کرے خریداری کے لیے بات کرنے کی توفیق کے لیے بات کہہ دی بات ہم نے کیا کہا کہ یہ پروفیسر آزاد صاحب نے یہ کہا کہ میں پروفیسر بنا پھر یہاں پر میں اس طرح ہوا کہ میں اپنے طلبا کو لیے ہوئے فاصل جو ہڑیاں ہیں وہ چن رہے تھے ہاتھیوں کی ہڑیاں جمع کر رہے تھے فاصل جو بنی ہوئی تھی تو کہتے ہیں پہاڑی سے وہاں سے کہا پہاڑوں پر چڑھا اتر رہا ہے لڑکے لڑکی ساتھ ہڑیاں جمع کر رہے ہیں پہاڑی اور ہڑی پر چڑھا تو بس صاحب مجھے نظر پا گئے تھے نظر آ رہے تھے تم نے نہیں کہا ایک کہ ویسے شاہ سبزاد آ گیا مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ لڑکے لڑکیاں تیرے ساتھ ہیں اور تو اڑیاں چن نہ ہے کہتے اتنے سال بعد کا میرا ہارن پر منکشپ ہوا تھا میرے ساتھ ہونے والا تھا رحمتہ اللہ کے جی وہ غریب آلات ہیں انہوں نے ایک مجھ سے کہا کہ فلانی زمین اپنی بیچ دو بیچ دی اس نے اور کوئی دنوں کے بعد کوئی بادشاہ کا جبری حکم آیا وہ او زمین اور اتنا لگا ساری لے لی گئی الطاف صاحب کو خوف سوفی دیکھنا عام ایسے بات ماننے والا نہیں ہے نا بس بھائی ہو بزرگ ہو اخل مریض نقصان نہ بچ پڑو برسوں کے تمان کراؤ خا بزرگ چپا کر بڑا بزرگ تھے بڑے کام اچھے بزرگ تھے اپنے مریض کو نقصان سے بچا لیا دوسرے آدمی کو نقصان میں ڈال دیا تو اس بات کا حل کیا ہوگا اگر بتا سا کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں اس طرح ہوا کہ علیاء میں لکھا ہوا ہے یہ جو گزرے ہیں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت زبردست متصرف گزرے ہیں متصرف کو کہتے ہیں کہ جو روحانی قوت کے ساتھ یہاں سے بیٹھ کر کراچی میں کام کر لے گا امریکہ میں کام کر لے گا صرف سے بولی تارخص صاحب نہیں آئے وہ, وہ کہتا ہے کہ وہ کہے گا کہ اچھا خبر میں جھوکڑی نہیں سفیاروں ایسے آپ سے باتیں بنائی ہوتی ہیں اس طرح کر لیتے ہیں کوئی اس کا ثبوت قرآن جیسے کال افریقہ قبلان تخوا مقامک مکال الناجی کا بھی قبلفک مسلمان صاحب نے کہا کہ برگیز کا تخت کون لے کر آیا تو افریق جن نے کہا آئے پاک کر رہی ہے افریق جن نے کہا کہ آپ کے یہاں سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا انجار کے مجلس برخاست ہو رہے ہیں مجلس دو گھنٹے ہوتی ہے بہت اہم کام اگر ڈھائی گھنٹے ہوا دو ڈھائی گھنٹے میں اس نے سبا سے اس میں بیت المقدس میں لانے کا اس نے کیا کتنا فاصلہ ہے کوئی سات آٹھ سو ملے اور وہ شخصیت جس کے پاس کتاب قلم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا یہ کونتا ہے سلیمان اس اسلام کے وزیر آصف برفیا آصف برفیا نے پلک جبد میں اختاخ کو اٹھایا اور وہاں رکھ دیا بات کیا ہے یہ روح کی تصرف روح کی قوت سے ہوتا ہے تصرف روح کی قوت سے ہوتا ہے اور تصرف جو ہے تو یہ تالک مالا والا کمال نہیں ہے تالک ملا والا کمال نہیں ہے اور تصرف والے کے تصرف کو سائب دعا دعا سے روک دیتا ہے کیا ان کا والے کے دعا تصرف سے بھی اوپر ہوتی ہے جب والی اس کبھی کبھی یاد آتے ہیں جی. یہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں ابد القز گنگول رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے زمانے میں گزرا ہے آدمی شاہ محمد غوث گوالی شاہ محمد غوث گوالیاری عملیات کا بہت ماہر ہے جوائرہ حمس کی کتاب بھی ہے عجیب و غریب کتاب ہے تو اس میں املیات کا بہت ماہر تھا اور بہت کام لوگوں کو نکالتا تھا پھر اس کو تلب ہوئی کہ بے تو ہو کر اپنی سلاح کراؤں کیونکہ ایسے کی چیز تو ہوا ہے میں سے ایسے جھوٹے پیر بن کر دم در دمگر کا بھی در پر بیٹھ کر بیٹھ گئے ہیں اور اس نے پوچھا کون بڑے بزرگ ہیں لوگوں نے بتایا کہ حضرت قدوس کہنگوئی گنگو ہیں بڑے بزرگ ہیں تو یہ گوالیار میں ہوتا تھا کیا مشکل بات ہے ہم رات کو جنات بھیجیں گے اور ان کو اٹھا کر لے آئیں گے یہاں خدمت کریں گے ان کی بیعت کریں گے پھر ان جنات ان کو واپس لے جا کر چھوڑائیں گے تو حضرت قدوس توگوئی رحمد اللہ علیہ جو تھے انہوں نے نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ان کو کوئی پکڑ کر اٹھا رہا ہے اور کون ہو انہوں نے کہا اگر جِنات ہیں اور شاہ خواہ گویاری صاحب نے بھیجا ہے آپ کو گوزار لے جا رہے ہیں تمہاری اسی حیثیت مجھے گوجار لے جا رہے ہوں اس کو اٹھا کر لے بس ان کو چھوڑا گئے گوالیار سے اب شاہ غوث گوالیاری جو ہے جو ان کا عامل تھا جس کے تابے تھے اس کو پکڑا اٹھایا اور تو یہ کیا کرتے ہو یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا ہوا میں گوالے جا رہے ہیں وہ کیا بوقوف ہو تم میرے تعبیر نہیں ہو تو میں کس نے گا گنگو والے جانے کا انہوں نے کہا کہ ہمیں گنگوئی صاحب نے کہا تم میرے تابے ہو میری بات مانو گے کس کی بات مانو گے انہوں نے کہا تو آپ تابے ہم تو تمہارے ہیں لیکن بات اس کی چلتی ہے تو لے گئے صاحب کے تعلق والے بندے لے گئے ملاقات ہوئی جو ہوئے وہ واپس اوکھ رہا ہے ٹھیک ہے تابے تو میں ہمیں ہیں لیکن روحانی کی بت دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو یہ نہیں یہ بھی ایک عجیب دنیا ہے ہمارا صاحب رحمۃ اللہ بیمار تھے دعائیاں اثر نہیں کرتی تھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو اس وقت جنات کے عامل تھے کراچی میں قریشی صاحب ان کو بلایا گیا وہ آئے تو انہوں نے یہاں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ دو سو شری جناد اہل باطل نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ مسلط کیے ہوئے ہیں تو میں پکڑے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے حفاظت کے لیے آپ کو افضل جلیل دے و دے دیا ہے تو آپ کو کوئی تکلیف ہو ہوتے معلوم ہو تو تھوڑے یہاں ایک بار آدمی نکل کر افضل جلیل آواز دے دیا کرے میں ڈاکٹر ہوں, ہوں ہمارا سائنس ذہن ہوتا ہے انسانوں کی طرف ہمارا وہ کی امتحان نہیں ہوتا نا لیکن اس کے بعد مولانا صاحب کی صحت درست نے شروع جیگڑوں پھر اس طرح ہوا کہ ہمارا ایک بتیجہ بھی مار تھا اس کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا تبھی اس کی خراب رہتے تھی اور اس نے بعد وہ جن دیکھے بھی تھے اس نے تو اس کو میں کوئی ایک سال کے پاس لے گیا تو اس کا جن انہوں نے گرفتار کیا تو اس کے بعد بچے وہ شفا ہوئی ہے میرا تجربہ شفا ہوئی اسے کیا تصرف کی بات تھی اور وہ کیا بات بیان کرنی چاہی منصور الج اللہ علیہ وسلم. منصور علاج یہ ہے عجیب بزرگ سے, سے کہ انہوں نے کہا مریضہ نے کہا کہ ہمیں جنگل میں سفر کرنا ہے کھانے پینا کوئی بندوبست نہیں کیا بند ہمیں سارے کا آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں بری سری اور روٹی گرم گرم تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے نماز کی نیت باندھ نماز کی نیت باندھی انہوں نے تو نماز پڑھ کے حال ہلٹال تھے اور ایسے پیچھے کرتے تھے آدمی بنی سری اور گرم روٹی سب کو دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں بازار کے فلاں الوائی کی مٹھائی کھلا ہوا تو انہوں نے ایسے کیا ہوا میں پرات اٹھائی اور ان کے آگے رکھی تو کہتے اس نے بغداد کے بازار میں فراق ولوائی کی ایک پرات گم ہوئی ہے جو ملی نہیں تو بولا کہ بیٹھے تھے تو کاسم واہ عجیب بزرگ ہے پرائی دکان کی پراتے کر کر مرغوں کو کھلا دیجیے شار کی بے مجھے اسپیس یاد تو حضرت منانا صاحب ہم تو کل پر وارد ہوا اور مجھ پر وارد ہوا جواب تو میں نے پہلے بول لیا پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ جواب دے ڈاکٹر صاحب جواب تھے بعض اوقات ہوتا ہے حضرت کئی دفعہ ہوتا تھا ان کو قلب پر بات آتی تھی تو مجھ پر وارد ہو جاتی تھی تو اس میں پھر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی توازوں کی بھی فکر میں لگے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ دو دوسرا آدمی بات کیا تو زیادہ اچھا ہوں ہمارے علم اس کو سامنے نہ آئے نو بےچارے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کھیتی باری کیوں نہیں <laughs> تو میرے کو اثر بتا صاحب میں عرض کروں کو کیا فرمایا جی تو میرے کا اصل یہ ہے کہ بعض آدمیوں کے پیچھے زکاط کے پیسے ان کے زمین ہوتے ہیں وہ آزاد نہیں کر رہے ہوتے تو وہ تو مال ان کا نہیں ہوتا وہ ربا کا مال ہوتا ہے تو جس آدمی کو صحیح کشف ہو ثابت سرف ہو تو اس کو وہاں سے اٹھا کر حق باغدار پسیل کر دیتا ہے تو اس نے کہا یہ بات کہی یہ بات وہ اور مجھ سے دو بار ایک بار سے مجھ سے پیسے گن ملے نہیں ہے کیا کچھ شیطان کی بجی ترتیبیں ہوتی ہیں تو میں چلا گیا تو ہمارے گاؤں میں بتیجا ہے اس کا کسی مزدور بزرگ کے ساتھ تعلق ہے تو کہتے ہیں انہوں نے, انہوں نے کہا ہوا ہے یا ان کو کسی نے کہا ہوا تھا کہ آپ سے کبھی پیسے گم ہو جائے گا تو پریشان نہ ہوا کرو اس وقت ہمیں شاید ضرورت پڑی ہوتی ہے تو چونکہ آپ کے مال کا بندہ مال سمجھتے ہیں ہم آپ سے لے لیتے ہیں پریشان نہ ہوا کرو ہم نے لیے ہوتے ہیں گم نہیں ہوئے ہوتے اچھے سے شروع <laughs> دیر میں ایک آدمی تھا مشہور اس تھا وہ بھی گیا تھا تو اس نے کہا کہ بخش کو باب مونگ تھا پردے کے بیچ ہاتھ کی اور بخشو کو رکھا کباب <laughs> اس بخو کا پتہ نہیں کسی دوسرے آدمی کا نام لیا اگر اس کا کباب وہ کسی کو نام لیا ہم کیا لوگوں کی شورت کرتے ہیں بارہ یہ بات ہے دعا سے کم درجے کی ہے تصرف دعا سے کم درجے کا ہے تو کیا بات تھی جی کے پیچھے جربات پلان کرنی تھی بھول کے ہاں جیسے صاحب کو یاد ہے شکر ہے کوئی بیٹا بھی بہت نہیں بیٹھے ہوا ہے گھر پر جاتا تو یہ کر رہا تھا ہم بات بیان کرنی تھی اس کو یا آدمی کہتا ہے کہ جتنی شادیوں ہیں ہم سب کے لیے طاقتور یہ جو جنت میں ہوگا دنیا میں نہیں ہو سکتا یہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ ایک وہ تبلیغی بزرگ تھا تو وہ ایسا بزرگ نہیں جیسے ہمارے بڑے قابل ایسا نہیں میری طرف بزرگ تھا وہ فرید صاحب کو میں تبلیغی بزرگ کہا کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی تارکن سنگھ صاحب کو تو ایسا ہمارا ایک ورکر تھا اور کہا ڈاکٹر صاحب میرے بدن میں دم ختم ہو گیا ہے اس طرح کے تو خیر میں نے دھیان کیا میں نے کہا کہ آپ کا کیا معمول ہے ہر روز کا معمول ہے میں نے کہا یہ کہ ہر روز سنت نہیں تھی تو میں نے کہا یہ تو پہلے تو یہ بات ہی مجھے تو نہیں پتا کسی اہلیہ سے پوچھیں کہ ہر روز اہلیہ سے ملنا سنت ہے بھی کہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ تم جس کی سنت کا تذکر کر رہے تھے وہ ایک رکات تاجر کی چھ پارے کی پڑا کرتے تھے حضور ایک رکاڈ چھ پارے کی ہے چار پارے کی ہے رکھا دس تاجر سے چکر کڑے ایسے تاجر کے بار نے پڑا ایسا ہم کام پڑھ سکتے ہیں ترابی کی نماز لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں لوگ دس اعتراض کرتے ہیں تو میں کہا آدھا سے پہلاوان ہوں چاہے سنتا تسکراکھ ہے جس کی سنت کا تسکرا تم کر رہے ہیں ایسے پہلاوان تھے چھ رکات چارے کاتون کات والے تھے میں اس کا مطلب کیا میں نے کہا مطلب میرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں یہ جیسے جنت میں ہی پورا ہوگا لیکن ستر ہوریاں ہوں گی اگر وہ ستر ہور ہوں گے قابل ہو جس کی کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو دین ذرا بلاتے ہیں اور کو یہ سلسلہ خلکم کی ہے کہ پچیس لاکھ ہرو والی جنت ملے گی جانتی. ایک اور لطیفہ پڑا یاد ہے وہاں کچھ ہماری جمع ہوئی تو بالامانی ہے تم نے کہا نیشنل پارٹی کے لیڈر ہے مجھ سے ملے بڑا خوش ہوا مسجد میں آ گیا ایک دن ہی کوئی مٹھائی کھائی ہو اس کو بڑا مزہ آتا ہے اس کا بڑا مزہ آیا بیان بڑا خوش ہوا اس نے کہا بڑے ڈاکٹر صاحب دعوت تو سکوما دیکھا رہی دی مخلص نظر آئے میں نے کہا کرے دعوت کیا اس کا دل لگ گئے تو دعوت کی بڑا خوش ہوا دوسرے دن میں آ میری ڈیوٹی تھے وہ پھر بیان ہے بیٹھا تو بیان میں بیان کرنے والے نے کہا کہ جنت بلا ستر ہورین دے گا بہت ساری ہورن ملیں گی اور جو دنیا والی بیوی جو ہے گی یہ بھی میں ساتھ ہوگی وہ بڑا خفا ہوگا ڈاکٹر سبراشی سب راجو وہ انتظار میں ابھی کہ کس وقت آئے گا جی میں اثر کو گیا وہاں وہ ہے کہ ڈاکٹر سے یہ خبر تب اس کو کیوں کو افسوس ہوا خاندی میں نے دعوت کی سارا کام میرا ضائع کر دیا کوئی تبوز کو تب میں نے کہا اس سے جنت کیوں سر تمہارا کیا جنت میں نے کہا کہ منگسر اتنا تنگ تھا اس نے کہا کہ میں چھوٹ دوں گا تو میں نے کہا جن کی خصلت ہوئی جنا سرو سردار ہے بھائی آگے مجھے بھائی اور اچھا مطلب میری بات کو برداشت تو کیا خوش زیادہ نہیں ہو رہا برداشت کر لیا خیر ایسی بات خیر ہے کوئی خسبت دیکھیے ٹھیک ہو سب سے زیادہ خوبصورت تو اچھی خسبت اس کی ہو تو یہ تو اس سے کہا پھر ٹھیک ہے جی نہ چپ ہو گیا تھا جنرل کو نہ پٹانا جیسے بھی کہا ہوئے خوراک ہو پوچھا کہ اس معاملے کا مطلب کیا ہے چلو بہت ٹھیک پٹھانو پشتوں کے علاقے کا وہ اس کے معاملے کا مطلب بتائے نا جی سنولا صاحب یہ تھی جی پشتوں کا کاخل تو پچھلے نہیں بولتے ہیں اس معاملے کا کیا مطلب ہے بولتا رہتا ہے لیکن پتا نہیں اس یہ بتایا جی ہمارا جو سابق ہے سا, سا یہ بڑے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اب ان کا در بتایا پختوں متل ہے چکر سے پوز آنا ہے خوراک میں تشریف مانا ورزش تو کہ اتنی وقوف ہے اس کا ناک بند کر دینا تو وہ بھی اس کو کھلا سکتے ہو تو بدبو ہی آئے گی پھر اس کو نا بھی کھلا سکتے ہو ناک اس کے نہ ہونا اس کا بیک گراؤنڈ یا بیک گراؤنڈ مجھے بھی نہیں پتا اب آپ اس معاملے میں اور آپ تحقیق کریں گے کہ اگر ناک اس کا بند ہو اس کو بو پھر نہیں آتی ہے چلو کے بیک گراؤنڈ میں آپ کا ایک دوسرا بیک گراؤنڈ میں شادی ہو سکتا ہے دوسرا کو سناؤں ایک بادشاہ نے بیٹی سے کہا کہ یہ پتھر کا یہ نہیں ہوتا ہے یہ سل مجھے اٹھا کر کرتے تو انداز اتنی باری میں نہ اٹھا سکتی مٹھی پہ نہ اٹھاؤ اس نے سے کہا سنار سے کہ اس کا خوبصورت آر بناؤ گلے کا زور بتاؤ پورا ڈیزائن ہوا اسے جا کر بنایا اس نے کہا تیرے میں ہار لائے لا پھر رہی تھی بتا رہی بتا تو آج کی ساری بات کا کیا خلاصہ نکلا جی ماشاء ماشاءاللہ کی ہو گیا موازنہ ہو گیا جنہوں جی نے مہمان بنا لیے اس کا جنت اور دنیا کے موازنہ آدمی خواہشات ہیں وہ جنت میں پوری ہوں گی دنیا میں پوری, ہون پوری ہونی نہیں ہے اس لیے دنیا میں ہاں وہ میں آپ سر یہ کر رہا تھا کہ آدمی چاہتا ہے کہ دوسروں کے عید نظر آنا اس سے بات شروع ہوئی تھی نا اپنی خوبیاں دوسروں کے عائد اپنے بہت تکرا روزی مجھے کم دل رہی ہے جو میں چاہتا ہوں ہو جائے ان باتوں کا میں ترک کرتا ہے نا تو پھر تعلق ملا نصیب ہوتا ہے اور پھر جو اس کو خوشگوار زندگی ملتی ہے اصل میں بیان اس یہ کرنا تھا اس بات کو میں نے جیسے آلات آئے اس کو آدمی برداشت کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس طرح کی باتیں رضان پہ دیتے ہیں کہ پھر ہم ذکر وغیرہ کریں گے پھر وقت ساڑھے آٹھ ماسوٹ اناج آدھے آٹھ بج گئے وہ گاڑی غلط ہے وہ گاڑی غلط ہو گئی ہے رک گئی ہے آپ لوگ محبیت نے گاڑی کو روک دیا ہے اس کا ٹائم سو ہے غلط تھا کہ بعد میں غلط جی پڑا تو صحیح تھا اس کے بعد دیکھیں نا سر کو کہتے ہیں sir it helps so you jabala sin aap allah